والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلا آل جب آسکابه ومن والا ومن صار علی دربه واتبعہ دا و بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم قال اللہ تعالی فیشان حبیبه ونبیه ان یا کنَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََکََََََت یسّ یین وسلیمنسّ صلی اللہ تع عل وسّ <تصفح> عزیز نے گرامی جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ تع علیہ وسلم کے فضائل سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ شاء اللہ رجل کچھ دنوں تک اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی اللہ تبارکہ وطع قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما ینتقوان الا انہیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مرضی اور اپنے خواہش سے کچھ نہیں کہتے جو کچھ فرماتے ہیں وہ وہی الہی ہوا کرتا ہے ارشاد ربانی ہوا کرتا ہے انسان کی زبان اس کے دل کا ترجمان ہوا کرتی ہے اور جیسے جیسے دل کی کیفیات بدلتی چلی جاتی ہے زبان کا معیار بھی بدلتا ہے اور طرز تکلّم بھی بدلتا چلا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مشکا شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سلاسن جد جدن و حضل جدن کہ تین چیزیں ایسی ہے کہ جس میں سنجیدہ گفتگو بھی سنجیدہ گفتگو مانی جاتی ہے اور غیر سنجیدہ گفتگو بھی سنجیدہ گفتگو مانی جاتی ہے یعنی انسان کے احوال سنجیدگی کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں انسان کی اسی گفتگو کا اعتبار ہوتا ہے جو سنجیدہ ہوتی ہے اور غیر سنجیدہ گفتگو ناقابل اعتبار ہوا کرتی ہے لیکن تین صورتیں اس سے مستثنی ہیں اس سے پتہ چلا کہ زبان کی کیفیت دل کے کیفیات جیسے بدلتی جائے زبان کا معیار بھی بدلتا چلا جاتا ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان وما انتقان الا کبھی آپ اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوا کرتا ہے اب دیکھنا ہے ہمیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو کس کس طریقے سے ہوا کرتی تھی انسان کے اوپر جو کیفیات تاریخ ہوتی ہے ان میں سے ایک اہم کیفیت غصے کی ہوا کرتی ہے جب کسی انسان پہ غصہ تاریخ ہوتا ہے تو اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اس کی زبان کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے انسان غصے میں وہ سب کچھ کہہ دیتا ہے جس پہ ندامت اور افسوس کا سامنا کرنا پڑتا ہے بعد میں اپنے دوستوں سے معافی بھی مانگتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غصہ ملاحظہ فرمائے اور اس وقت کی گفتگو دیکھے مشکا شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے توریت کا ایک نسخہ لا کر کے مطالعہ کرنا مطالعہ کرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور غذب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ لو کا نمو لما بسیا ہو کہ اگر موسی زندہ ہوتے تو انہیں سوائے میری اتباع اور میری پیروی کے اور کوئی چارہ نہ ہوتا یہ آپ کے عالم غذب کی گفتگو ہے جس میں دیکھیں کہ ہم بلا شبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ورفانہ لک ذکرک کی سب سے بہترین تفسیر یہی حدیث مبارک ہے. اسی طریقے سے بخاری شریف میں ایک حدیث پاک کتاب الحدود کے اندر مذکور ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت کے سلسلے میں اور اس کے اوپر حد نافذ کرنے کے سلسلے میں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ جائیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے سلسلے میں سفارش کریں انہوں نے سفارش کی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غضب کا اظہار کیا اور فرمایا اطشافی حدم من حدود اللہ کہ اللہ کے حدود کے معاملے میں تم میرے پاس سفارش لے کر کے آ رہے ہو لو سرکت فاطمہ تو بنتے محمد لقطع کہ اگر فاطمہ بنتے محمد بھی چوری کر لے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا یعنی ایسا بہت ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم کی چھری حضرت اسماعیل کے گلے پہ جا کر کے کند ہو جائے لیکن ایسا ناممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حد کو نافذ کرنے کے سلسلے میں کسی کی سفارش کا لحاظ کرے یہ آپ کی مفتگو کا میعار تھا عالمِ غضب میں عالمِ غضب کے بعد ایک اور کیفیت تاریح ہوتی ہے انسان کے اوپر غم کی غم کے عالم میں انسان اپنی زبان کو بند ہی کر لیتا ہے اور اس کا حالِ دل اس کی نگاہے اس کے حالِ دل کو بیان کرنے لگتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم کی کیفیت دیکھے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا وہ دن اتفاق سے سورج گہن بھی ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے انتقال پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ دراصل یہ جو سورج گہن ہے یہ حضرت ابراہیم کی وفات ہی کی وجہ سے ہے اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ تھے ایک تو بچے کی وفات تھی اور دوسری طرف لوگوں کی یہ افواہ لیکن اس وقت بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبار مبارک کو حرکت دی اور فرمایا اشمسو و القمرو من آیات اللہ لاین کشفانی لموتی اہدن ولا لہیات ہی کہ چاند و سورج اللہ کی نشانیوں میں سے دو عظیم ترین نشانیاں ہیں اور ان کا تعلق کسی کی موت سے اور کسی کی زندگی سے نہیں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جمبش زبان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کر دیا اور نظام سیارگان کی حقیقت بھی آپ نے اجاگر فرما دی اسی طریقے سے انسان کے اوپر ایک اور کیفیت تاریخ ہوتی ہے جس کو ہم مایوسی کی کیفیت کہہ سکتے ہیں اس وقت بھی انسان آسانی ہتھیار ڈال دیتا ہے بآسانی با سمجھوتا کر لیتا ہے اور پسپا ہو جاتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھے کہ آپ ایک مرتبہ جب ابتدائی اسلام کا معاملہ تھا حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابتدائی ایام سے گزر رہے تھے اپنے دعوت و تبلیغ کے تو ابو طالب کے پاس کچھ کفار آئے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں کہ وہ اپنے دعوت سے باز آ جائے تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ ان لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ یا تو میں کنارہ کش ہو جاؤں یا پھر یہ کہ میں تمہیں ان کے حوالے کر دوں اور انہوں نے مال کی بھی پیشکش کی ہے لہٰذا تم اس کام کو چھوڑ دو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طالب کے علاوہ کوئی اور ظاہری بڑا سہارا کوئی نہ تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مایوس کن ماحول میں اپنی زبان مبارک کھولی اور وہ جملہ ارشاد فرما دیا کہ صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کو حوصلہ بھی ملتا رہے گا تسلی بھی ملتی رہے گی فرمایا کہ لم صفی یمینی ول قمرفی یساری اللہ مات رخت ہو حتٰ اہل قفی کہ اگر یہ لوگ سورج اٹھا کر کے میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دے چاند اٹھا کر میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دے اور مجھ سے یہ کہہ دے کہ اس کام کو چھوڑ دو میں اس کام کو تب بھی نہیں چھوڑ سکتا یا تو میں اپنی قیمتی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا یا پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس دن کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ اپ کے مایوس کن ماحول میں اپ نے جو گفتگو فرمائی یہ وہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کیفیت طاری ہوتی ہے انسان کے اوپر شفقت، پیار، محبت۔ اس وقت جب انسان زبان کھولتا ہے تو جب بچوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو عام طور پہ بچوں کی گفتگو میں اپنی گفتگو شامل کر کے اپنی فصاحت، اپنی بلاغت اور اپنے معیار کلام کو گرا دیتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں سے بھی فرماتے تو ان کی فصاحت و بلاغت کا عالم تھا فرمیزی شریف میں یہ حدیث پاک مذکور ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے ایک مرتبہ ان کے پرندہ یا کھلونا گم ہو گیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ابا عمیر ما نغیر اے ابا عمیر تمہارا یہ بچہ کہاں چلا گیا پرندہ کہاں چلا گیا اسی طرح جب حضرت انس کو پکارتے تو یا اونس کہہ کر کے پکارتے بظاہر یہ جو چھوٹے چھوٹے کلمے لگ رہے ہیں لیکن ان قلموں کی قدر و منزلت فقہائے کرام سے پوچھے ارباب لغت سے پوچھے فکار کرام فرماتے ہیں کہ چھوٹے سے بچے کو بھی اس کی کنیت کے ساتھ یاد کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کو کنیت کے ساتھ یاد فرمایا اور دوسری طرف ارباب لغت یہ کہتے ہیں کہ تصغیر ہمیشہ توہین کے لیے نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ تصغیر شفقت کے لیے بھی ہوا کرتی ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شفقت یا انیس کہہ کر کے پکارا ہے یہ آپ کے زبان مبارک کی قدر و منزلت تھی کہ ادھر آپ کی زبان مبارک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان ایک طرف عطر بیز ہوتی ہے تو دوسری طرف قوانین پے کرے محسوس میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں ایک طرف آپ کے الفاظ کی خوشبو فضاؤں میں تحلیل ہوتی ہے تو دوسری طرف فرو ہی نہیں بلکہ اصول بھی منظمت ہونے لگتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمۂ علم و حکمت پہ و سلام وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ ومت پہ لاکھوں سلام اخر میں یہ ایک شعبہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو اپ کی زبان کی برکتیں تھی اس کا فیضان تھا اگر ہم ان احادیث کو ان کلمات کو اپنی زبان سے دہرا لے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا کیا اس کا صلہ ملے گا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ دشمن کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان سب پہ جاری ہے آپ فرماتے ہیں کہ نظر اللہ ابدا سمیا مقالتی فواہ و کما سمیاہ اللہ تبارک تعالی اس بندے کو شاد و آباد رکھے اللہ تعالی اس بندے کا کلاہ افتخار اس بندے کے قلعہ افتخار میں چار چاند لگا دے اس کی عظمتوں کو دوبالہ کر دے اور دونوں جہان کی سعادتیں اس کے دامن میں ڈال دے کس کے دامن میں سمیا مقالتی جس نے میری حدیث کو سنا جس نے حدیث رسول کو سنا یاد کر لیا اور جیسے یاد کیا ویسے دوسروں تک پہنچا دے تو اس کے لیے دونوں جہان کی سعادتیں ہیں اور دونوں جہان کی برکتیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور احادیث سے مبارکہ کی کچھ برکتیں تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور اس پوری گفتگو کا خلاصہ بس یہی نکلتا ہے کہ ہمیں احادیث سے مبارکہ پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا و میں نہ کچھ رنگ دکھانا مولا بیٹھے جو درے پاک پیجمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا اور صلی اللہ علیہ خیری خلقی ہی گی دینا محمد مولانا محمد والی واسا بھی <تصفيق>